Subhanallah Alhamdulillahhi rabbil alamin Allahu akbar Allahu akbar wa la ilaha illallah wallahu akbar نائ تک بیسال سال نئے حیدری ہر چال اللہ أمن بالله صدق الله مولىنا العادل وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا سرام سلامیہ گیا سی سلام سال <سلام> دس لوگ اللهم صل اس کے ایسا نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم پر وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم علیہ السلام اللہ تعالٰی بہت درود و سلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گرواب آجر نام رابطہ آج لانا گرا دلا گلوستان سلسلے آدمی کا نیم بند سال آپ and the کچھ جنگل میں غلطی گلی وہ سمجھ ذکر کرنا وش میں پہلے بیان کراگا دی تک بیان کر अल्लाहते और जिड़ा तक बंद जो फिर पता लगेगा सुन आ रहा यार जितनेकलम लिखा है उसे किने अला वाला तक बंद है जिड़ा तकलम का मानना हों لبنی خوش ہوئے خوش ہو کے نزدیک مطلب نزدیک کوشش کرنا میں کوشش کرتے سات سمجھتے ہو گئے جب بندہ اللہ واسطے بھی دور ہے بندے <سجار> طرح اللہ بندہ کوشش کرتا ہے شریعت مطابق اللہ تعالی نا دور نظر آن گاہ جی؟ اپنی تھانہ تلاش کرتا کہ نہیں کرتا ہر بندہ مخلوق نار پیار نہ ویش ہونا حقت بھی آ گئی دخلوشما بھی ہو گئی تخلو کا مقصد واضح کر دینا تل لکھنا تخلو مقصد ہوں دتا یا ریا مشہار چیزیں لسیا پہلا مکشن کی درش ہے مفلوق کی رضا تلاش کرتا شاید بھی کرتا इस तरह कुदरतारगड़े बंद कोशिश करते करते कि समझ आ रही तो मेरे सोने لالچ نہیں رکھتے باہر یہ پھر بالکل چلیے پوچھا ساڑنی کوئی بندہ لالچ نہ کرے عبادت دہدار نہیں کر کے بن امبدی اللہ امام احمد بن احمد آپ کا سور مبارک منا کے دنیا اس واسطے نہیں بچے فالتا کروں جا جو سونے لکھا مصیبت تو کے ہے تیری رضا اللہ اللہ اللہ تکبیر یا یا میں دعا دع مطلب اس واسطے احسان کرنا یا میں روتری جیسے کرنا رب کا کام کرنا بخا بندے کرنا بخا سامنے رکھ لوڑے کہڑے تک کسی منظور نظر ہوش کرنا تخلو حقیق کر فلا بند رب مطلب اللہ تعالی کا سوچتے ہیں کوشش کرتے مطلب کر کے نظر بنی سراضی ہو مخلوق وضاحت کر دینا مزید کہ اصا مخلوق دا دا. کا ترقی سارے مخلوق نو راضی کرنے سارے سوچتے ہیں ہر ملا ملا سوچتا ہے اگر کوئی تقرر کی حقیقت تو بھی وہ بھی کرتا ہے مخلوق کا بے شعری مخلوق کا پورک ڈھونڈ رہا ہے میں پہلو جلات دو کہ بندہ کوشش کر رہا ہے استاد میرے لگ نہیں और कोशिश किस तरह की करता हैदारी करता है बेटा गलत हो जाए ये करता मेरे दिन शांत नहीं करेगा मेरे सही पढ़ावे करेगी बंदा कोशिश कोशिश करता है माली खिदमा नहीं करता ہاں پیسہ پیش کرے گا مال پیش کرے گا لے آ آ فلانی شہد لیا فلانی شہد لیا تاکہ استاد کا دل کسی ویل میرے دل ہو اور ری کرنا شرک نہیں بن رہا یہ بندے راضی کر अगर <laughs> <laughs> लाजमान चाहता है चलो है कि लकड़ी ले समझ लगी मेरा हमेशा सब मेरी समझ को चलो वो लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं بشر دی تے لےڑے تے لگ دے لیکن اگر حقیقت غور کرو تے استاد نوں راضی کرن خالی استاد نہیں رب نوں بھی پیراضی کرنا ہے استاد نوں بھی پیراضی کرنا سبحان اللہ دوواں دی راضی سوچنا کیا بات سبحان اللہ کہ کلے ایک بھی دنیا واسطے استاد ہونا ایک اللہ جنہ و باد دنیا قدر مطلب مطلب بندے دا تکلو بھی کرتا ہے رب کا کرتا ہے کالے واسطے بندے کا کرتا کچھ کم ایسے نے ने मेहनत पोल जीता, पोल त्यार कर सकता पढ़ा भी सकना, सकना। जिनी मेहनत करेगा मैं इजाजत दिखी قدرت اور اختیار جنوبی قدرت استعمال کر کے لیکن کامیابی تو ہم کنار کرنا کامیاب کرنا مقصد پورا کرنا حاصل ہو جائے سارا کچھ استاد محنت کری محنت ہے بال لیکن پل لا نہیں تو ہوں شگ لیکن کردم ہو گیا اگر کر سوچی ادا تلب ہو گیا بھی بڑا جو بر حق تفصر لوگ اے بر حق جو کچھ ایویں تو ہو سکتا ہے ایو تو آس رکھد ہے لف ل بھی لو تو خالی تقرر میں لفظ پڑھ سنگا تک نیت یہ مالی تو امید رکھے محنت دی. امید بہتر ہے بلکہ ضروری ہے توجہ اور اگر امید رکھے پل لوگ फिर फिर गलत है, फल और आवे तो मन फल मतलब मेहनत मेहनत आख लवे फल वरना फल हो मेहनत ح محنت کرنی جب تک روپ دوتاد کا بھی ہے رب رب کا چھوٹنا بندر ہے بندہ ہے مطلب ٹونٹنا ہے کچھ اور لگے گا سلاؤ ہے سمجھا میری جٹ بندہ جتنا بھی جچ بندہ بحث چھوٹ جائے گا کو سال سمجھ ا گئی کہ نہیںไอسی یاد والے اسی طرح والدین کو راضی کرنے کی کوشش کر سبحان والدین کو راضی کرنے کی کوشش کر رب العباد محمود صلی اللہ تعالی علیہ اللہ سبحان والدین والدینِ اللہ والدین سب محبت ہوئی مہاس واستے نسل آ جانا نے خون کی کششا بندہ خدمت کردہ رانی کرش کرتا ہے رانی کر سال مرشد پاک رکھنا اللہ دیا دو مال ملے مال ملے کرتا ہے دھیرن لال کی ہتادی کہ مینوں انہاں تو ماں لبے پتر محمد علی شریف ماں ارے آ اور اج رو تو اگر کوئی آخ اگر کوئی آخے والے تو راوی کرم کی سوچ ذرا دوسرے کو جسل قوم رجگ دیں بولو دے دیں یہ سب دن بولو گلو یہ دع والے ہتا ہتا لبنی ہے کنڈاری بنا دے گا چند کٹر بنا دے گا جنو کہ ہفتہ کادشاہ لبھی سو دیا کام لیا کئی بندہ ہر بہتری کے بندہ یار بندہ ہی بڑا کمینا ہے نبی باغ نے بڑا نقصان اور بندہ بندیا کرتا ہے کمی کرتا ہے شریف کرنا یہ سارا کچھ سامنے رکھ کے بندہ کوئی کوئی کرسان کرتا ہے یا مطلب پورا کرتا ہے بولی پی ڈالر سروایا پارو چاہیے ڈبا دتا یا ایسا ہندی سارا مطلب دے مسل کر <getting involved> आरु, आरु, आरु, आरु, आरु आरु, पता है जिना कभी कश खुश ने अपने मारते अल्लाहुम्मा जाली स्बूर व जाली शुकूर सुब्हान अल्लाह मेरा परवरदिगार और मैं बड़े शकर वाला परवरदिगार मैं बड़े शुक्र वाला परवरदिगार सुब्हान अल्लाह हबीबे खुदा सल्लल्लाहु taala व सल्लम आबू बल्ला ने मांगी दुआ अल्लाह परवरदिगार मैं बहुत शकर वाला बरा बहुत शुक्र वाला مطلب جس وقت سبر میں اور دنیا والے جی پھر دنیا والے بات بار دنیا بار کہ اللہ تعالیٰ نے دنیاں بلیاں کو دولت قوم بھی نہیں دے میں یہ کہنا چاہتے کہ وہ نہ کھول وہ نہ تک جو کی کوشش کہتا ہے کہ وہ نہ راوی کی کوشش کہتا ہے وہ دا بدل کیوں کہتا ہے ان دعا دیو ہمان انہاں تا دیو راوی ہوگا یہ ماں پہ آگا دیو راوی ہوگا رب راوی ہوگا کہ محمد اربی نے دیو راوی ہوگا والد جان تے مشوار کیا میرے حبیب سبحان چنگے ہاں والد جان بنتے ہوں ہوناں احسان کرندو کافر بھی ہوں کافر بھی عمر طالب نہ احسان کیا بات پربردار فرمان دے والدین نے تی کرو نہیں فرمان دے میرے والد جان بولوالی رضا خدا نہیں رضا بندے جن راری میں کسی دس رنگ بھی راری ہو جان خوش ہو جانا نہال <سؤال> ہی رب راجو ہوتا ہوں میں نہیں کہہ سکتا سبحان اللہ مالک مکلوب خدا ہر کی رکھی سبحان اللہ انا اللہ یہ نہ ہوے وہ شان لیکن وقت ہوتا اکثر مشد نہیں ہوتا ہونا پاکل جا کے کل جا اللہ اللہ اللہ دنیا والد رکھ کے والیاں تو اصل بخش یہ پتا یا دنیا نہیں لیکن دنیا کو بنا رکھ دے چڑ کے بیٹھے امید ہے نا تو اس طرح رکھتا کتاب ہے سونے نبی بخار سونے کو مت ہے شو رو گے ابو کتا پڑھنا پڑھنا سننا جانا ہلو دار کا جگ کرتے مشکل ایسی ہے ہم لمبا لیکن سوال چاد اگر آ جائے لگی لگ بھر میرے اس چور دے بہت پتہ لگ بہت شریفاشن بنا چکے جام پان کے جو ادوس جی کردے نیکی لبے چلتا ہے سنو جی جی اللہ اکبر مجری کریم لائے صاحب بھی باٹھے نے اور صاحب اقرام بھی بیٹھے نے ایک بھائی چادر لے گیا دی دیوار کا بچا یہاں کے حضور نے کہا مبارک رسول اللہ کو تھا ہے قبول فرماو قبول فرماو تقرب کرنے ائی ہے ہائے ہائے چاد نالکا ہی بڑی سونی چادر سی سرکار ہے چلے گئے گئے کچھ نہ سوچنا سی ایک چادر آئی مائی شربا لے کے آئی ہلور اسے لوٹ بھی آئے پتا بھی پتا تو لوڑ بھی ہے تر یہ کہنا سب بھی سوگر بھری سارے سات یہ دیکھو بھائی لیکن اللہ لی مطلب دا دا تلک ہے. جب اللہ ہمارے بلا کر دکھ وہ نے جس اس دل کو اس کو محمد کریم نے کسے غلام سے دل چوری یہ صرف یاد سوال اٹھنا ہے سبحان اللہ وہ ارادہ کریں نہ کوئی سوال سونا <سؤال> کرتے سونا کرتے تو چلو یہ نہیں ہر ہر ویلکم ہر ویار مبارک مسجد دیا دیوار بھی کہ یار ہوتی تگڑی گل میں سال بھی سواد پیش لوگ اس دیسانتے جو نقشے لے گیا سن ابا بتا سبحان ہے سبحان اللہ ہاں اللہ آ آ فرمائے دل اللہ اللہ جانا جب میں بول رہا ہے جو ہے کتنا سکری ہے نتیف تور لا مطلب نہیں ہزور جدو لا بولے لا ہاتھ پیر مبارک چومنے لا لگا پڑھتا ہے ناراض کرنے جو اصل مقصد بنا لو جب دو اصل مقصد اللہ جس دنیا بچ مال نظر میں پیش کردہ ہے تلنا بھی ہوں جو کچھ اصل جگہ رب تو میری اور استاد عادت ہے قانون کم لاؤ یہ عبادت ہے راضی عادت ہے اس سے کم لو رب راضی عبادت ہے ندی کرتے کرنا آدت سے قانون عبادت ہو نظرانہ ہزار دیوار جس طرح خدمت کرنا موٹی جی گل کیا کردت کرتا ہے لے کھر دے تو مید رابط ہو رکھنا ہے، پھانے دیں میدیں تو پہنے دیں کیونکہ آس باہدہ جہان اردادہ رہستن رہی ہے شہر اللہ خدمت کر آکھ کے پھانے ہے اب اچھلے گھڑبائی چاہتے ہیں شہر اللہ انہوں نے قانون حکمت شہر اللہ نظر جی وہ آدت پوری کرتے پورا کرتے کرتے شریعت پوری کرتے حکم آ جائے تو سرکار کی بار گاڑی محبوبہ ان نسلا کا ساتھ کروں محبوبہ دعا لیا کر سلیہ گئے ہیں دعا کر دو مانے ایک مانا سکون سبب کا جدو تعا کرے گا میں دوسرا کہ دعا طرف سبب رب توجہ گوڈی کرنی محنت کرنی سبر آنا بن جا پل جا سبب سبب باندھ دے اگر تو باندھ سکے سونے گل آ گئی میں گیا کیونکہ میرے بھی پتا جان پتا پتا نہیں پتا نہیں لگا جی لگا مل <سؤال> جانا چڑھا یہ بکا لیکن پوا کرتا اسٹا چلتی رہ فرمایا کرامت کر اپنے دل توادی اپنی فکیر فکیر نگاہ فکیر فقیر کا تیار یہ مطلب یا رسول اللہ یارسو یا رسول there's been لگا غلط بول کے ساتھ دوبارہ نہیں نظر بولو آگے مسلب یہ لکھ رہا نظر نگاہجہ میری اللہ اللہ حکم نہیں آیا اللہ کیونکہ حکم کے یا اللہ نہیں ویچ رہے नजर रखी जरूरी नहीं होंगे बंद वे नहीं वेलबी सरकार चलेगा गली चलेगा दुनिया चले दुआ दा ने। تکرخ یعنی کرنے, so جی کرنے کوشش کرنے شریعت متاب نو رازی کرنے کو لیکن سر راضی رسول سمجھ کے کرنے خدا سمجھ کے ہوں اصیا دعو رضا تیسرا رضا بھی چاہیے توجہ آ کے جدو اللہ نے کسی نبی ولی مارگا کی کوئی خدمت, کی تو خدمت تو راضی کرنا روت کہ موت جسم واسطے بھی نہیں رو موت روح واسطے بھی نہیں موت کی نام بےخو روح کی جسم سے جدائی اللہ روح کی جسم سے, جدائی. جسم سے ایک خاص قسم کی جدائی اور تعلق جب اللہ تعالیٰ منقطع کرتا ہے تو ایک مخصوص تعلق قائم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ثواب عذاب وغیرہ کا سلسلہ جاری ہوتا ہے تعلق بنا دے انہوں نے نزدیک ہے جہاں نے ہزور سرکار کی برس کی خبر جہاں سننی ہے دنیا میں اپنے شریف شریف تھی اس طرح دعا مانگ رہا سن رہا کر رہا تالک قائم اس وجہ امید رکھ ہے جدوسی کرنے والا ہے نیکی کا سبحان اللہ نیکی کا بدلا نیکی مطلب یہ نہیں کہ رب نے کرنی مسل کسی نے لوڑ پوری کی جی کر سکتا کرنی بھی ہاتھ بنتا تع میور تھی خدا کی یاد آ رہا رب سونے کرنی چلی ہوں ہزار نے بدلا دعا جزا تو تک دا بھی بار حق جو میں عبادت نہیں ایک عبادت ایک قانون دے مطابق ایک عبادت ہے غیر کا بندے دا تقرب عبادت نہیں بنتا بندے عبادت یہ گا سمجھانا سی میں پوری سمجھا گیا ہوں اللہ عزوجل شان ہو سید لبیا باد لے سکتا قبول فرمائے ربی تعالی سبحان سبحان